السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کتبو کا مرکز رحمانیہ کتب لائبریری رحمانیہ مسجد مزید پیل پیر نحمدہ و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور نفوسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ.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 انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقده من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم القارعه هم وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث جل منفوش فم امن فکولت موازین سورت الخاریہ مکی صورتوں میں سے ہے مکی صورتیں چھوٹی چھوٹی اور چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ان صورتوں میں آپ کو صرف تین طرح کے مضمون ملیں گے ایک عقیدہ توحید دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات اور تقریر اور تیسرا فکر آخرت یہاں بھی اللہ رب العزت نے آخرت کی فکر پیش کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القار آئیں یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے قیامت کے بہت سے نام ہیں یوم الدین یوم الحساب الصاخہ اتحمد القبر الحاقہ الواقعہ اسی طرح القار القارہ کا جو ماخذ ہے وہ کار کافر جس کا معنی دستک دینا کار الباب دروازے کو دستک دی القارع کا معنی دستک دینے والی جیسے کوئی دروازے کو دستک دے تو یہ ایک قسم کی تنبیہ ہے کسی کے آنے کی کسی مہمان کی آمد کی قیامت بھی دستک دے گی اور یہ دستک دروازوں پر نہیں ہوگی بلکہ ہر انسان کے دل پر ہوگی اس دستک سے ہر شخص کو اندازہ ہو جائے گا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور قیامت بپا ہو چکی ہے اس دستک کو سب لوگ یکساں سنیں گے دور ہوں یا قریب ہوں مشرق کے مغرب کے شمال کے جنوب کے حتیٰ کہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں سب اس دستک کو سنیں گے البتہ جو لوگ زندہ ہوں گے وہ اس کائنات کے بدترین لوگ ہوں گے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقوم ساحد الا اللہ علیہ شرار الناس کہ قیامت انتہائی برے اور بدبخت لوگوں پر قائم ہوگی ایک اور حدیث میں ارشاد ہے لاتقوب اللہ خصالت قیامت ایسے لوگوں پر قائم ہوگی جو لوگوں میں سے سب سے ردی اور فضول لوگ ہوں گے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان نم شرار سے منتقم وحیاب بدبخت اور برے ترین لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے قائم ہونے کے موقع پر زندہ ہوں گے یہ القاریہ ایک ایسی دستک ہے جسے سبھی سنیں گے ایک بدترین قسم کی چیخ کلیجوں کو پھاڑنے والی اور دلوں کو چیر دینے والی ملخاریہ آپ کیا جانے یہ قاریہ کیا ہے یہ مزید اس کی حیبت کو بڑھانے اور اس کی خوف اور ہیبت کو مزید اس میں اضافے کو ظاہر کر رہا ہے مل خاریہ آپ کیا جانے یہ کاریہ کیا ہے ملخاریہ آپ کو کیا معلوم کیا ہے اس کاریا کا آگے تعارف کرایا گیا یوم یقوم اس دن لوگ کھڑے ہوں گے اٹھیں گے اور ان کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے بکھرے ہوئے پروانے ہوتے ہیں پروانوں کی طرح انتہائی پرا اور بکھرے ہوئے بکھرے ہوئے اس لیے کہ قیامت کے قائم ہونے کے موقع پر لوگ منظم ہو کر نہیں اٹھیں گے کہ ہر قبیلہ الگ الگ ہو ہر خاندان الگ الگ ہو باپ اپنی اولاد کے ساتھ ہو یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہو ایسا بالکل نہ ہوگا یوم یہ فر نام سے ابھی وہ ساخبت ہی وہ اس دن لوگ بھاگیں گے بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا اور شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو باپ بیٹوں کو اور بیٹے اپنے باپ کو اپنی ماں کو سب کو چھوڑ کے بھاگیں گے تو یوں بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح لوگوں کی کیفیت ہوگی اور یہ فضا لوگوں سے بھری ہوگی مگر سب پرا گندا اور بکھرے ہوئے ہوں گے اور کسی کو کسی کی ہوش نہ ہوگی قیامت کے وقوع کے موقع پر کوئی سنبھل نہ سکے گا کوئی تیاری نہ کر سکے گا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دو شخص تھان پھیلا कपड़े کا سودا کر رہے ہوں گے اور قیامت قائم ہوگی تو اس کو لپیٹ نہ سکیں گے ایک شخص کھانا کھا رہا ہے قیامت قائم ہوگی اٹھا ہوا لقمہ اپنے منہ میں ڈال نہ سکے گا تو یہ ایک ہاولناک منظر لوگ دکھے رہے ہوئے پروانوں کی طرح آپ کو دکھائی دیں گے اور پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح روئی بھی دھنی ہوئی وہ پہاڑ جو انتہائی ٹھوس ہیں انتہائی سخت اور شدید ہیں جو قیامت قائم ہوگی روئی کی طرح نرم اور دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ بھی اڑتے پھریں گے ایک بڑا ہی خوفناک منظر ہوگا یہ قیامت کا وقوع ہے اتنا خوفناک کیوں اس لیے کہ اس زمین کی پشت پر بدرین قسم کے لوگ ہوں گے نبی اسلام کی حدیث ہے لا دقوم حتى لا ساعت الارض اللہ اللہ اس وقت تک قیامت قائم ہو ہی نہیں سکتے جب تک اس زمین پر ایک شخص بھی اللہ تعالی کو ماننے والا ہوگا صحیح معنی میں اللہ کا نام لینے والا ہوگا اور اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا صاحب توحید ہوگا جب تک ایسا ایک شخص بھی موجود ہے قیامت قائم نہ ہوگی جب وہ بھی ختم ہو جائے گا تو پھر یہ زمین پر موجود لوگ سارے کے سارے مشرق انتہائی بد کردار اور پاپی قسم کے انسان اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے اور یہ ساری ٹوٹ پھوٹ اللہ کے غذب کا مظر ہوگی اور اللہ کے غصے کا اظہار ہوگا چاند سورج ستارے توڑ پھوڑ دیے جائیں گے اور بے نور ہو جائیں گے آسمان ٹوٹ جائیں گے زمینیں ٹوٹ جائیں گی اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے انتہائی نرم اور کمزور یہ قیامت کا وقوع ہے تفصیلات پرانے پاک میں جاں بجا موجود ہیں یہاں قیامت کے تعلق سے دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے امامن سکولت موازین ہو فو فی عشا تر راویا ب امامن خفت موازین ہو فم ایک گروہ وہ ہے جس کا ترازو نیکیوں سے بھاری ہوگا اور نیکیوں سے لبرید ہوگا دوسرا گروہ وہ ہے جس کا ترازو نیکیوں کے اعتبار سے ہلکا بلکہ نیکیاں معدوم ہوں گی بس یہ دو طرح کی جماعتیں ہیں تیسری کوئی جماعت نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال کو تولا جائے گا اللہ تعالی نے اپنے میزان کی خبر دی ہے ترازو کی خبر دی ہے بنا تھا موازین اور کس ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے موازین یہاں بھی جمع کا سیگا ہے اور سور قارہ میں بھی جمع کا سگا استعمال ہوا ہے موازین میزان کی جمع ہے میزان ایک ترازو اور موازین کئی ترازو حالانکہ ترازو ایک ہی ہوگا لیکن اسے جمع کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے بعض اوقات ایک ہی چیز کو جمع کی مفہوم میں ظاہر کیا جاتا ہے اس کی بت اور اس کی عظمت بتانے کے لیے ترازو اگرچہ ایک ہوگا مگر خالق کائنات نے اس کو موازین کہا بہت سے ترازو حقیقت میں ایک ہی لیکن یہ جمع ہے اس کی تفخیم اور تعلیم کے لیے اور اس کی حیبت کے اظہار کے لیے اسے قرآن پاک میں یہ شاد باری تعالیٰ ہے کز قوم نو دلمر سلیم جٹلا دیا قوم نوح نے مرسلین کو مرسلین جمع کا سیغ ہے جس کا واحد مرسل حالانکہ قوم نوح کا ایک ہی رسول تھا اور وہ نوح علیہ السلام ہے مگر اس ایک ہی رسول کو بسیغ جمع ذکر کیا گیا مرسلین کہا گیا نوح علیہ السلام کی تعظیم اور تفہیم کے لیے سوال یہ کہ نوح علیہ السلام کی تعظیم کیوں یہاں ذکر کی گئی اس لیے کہ نور علیہ السلام اللہ کی وہ نبی ہیں جنہوں نے کم بیش ایک ہزار سال اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور اپنے پروردگار کی توحید کے ڈنکے بجائے اپنی قوم کی مخالفت جھیلی ان کے تانے برداشت کیے ان کا اجتماعی بائیکاٹ جھیلا مگر وہ اپنے پروردگار کی توحید پر قائم رہے اور متواتر اس کا اعلان اور اظہار کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کا ذکر اس ادب اور تعظیم کے تناظر میں کیا کہ قوم نوح نے مرسلین کو چٹلایا حالانکہ وہ ایک ہی تھے مگر بسیغ جمع ان کی تعظیم کا اظہار ترازو بھی ایک ہی ہوگا مگر بسیغ جمع اس ترازو کی تعظیم اور تفخیم مقصود ہے جیسا کہ ابن اقبان کی حدیث سلمان فارسی کی روایت رد رضی رہن کہ رسود اللہ علیہ اعظم نے ارشاد فرمایا چلا کا ترادو ایسا ہوگا جس کے ایک ہی پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں سما سکتی ایک ہی پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں سما سکتی یہ اس ترادو کی حیوت ہے اور یہ اس کی عظمت اسی حدیث میں رسود اللہ علیہ آسم نے ارشاد فرمایا جب میزان کو رکھا جائے گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے فرشتے بھی دیکھیں گے فرشتے کہیں گے لمن یادینا الہ العالمین یہ ترازو کن بندوں کی نیکیوں سے بھر جائے گا کیونکہ کتاب و سنت میں یہ بات مذکور ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں اور بعض بندے ایسے ہیں جن کی نیکیاں ترازو کو بھر دیں گے تو فرشتے اس ترازو کو دیکھیں گے ایک ایک پروڑا اتنا وسیع کہ ساتوں آسمان سما جائیں اور ساتوں زمینیں سما جائیں الہ العالمین وہ کون لوگ ہیں جن کی نیکیاں اس پروڑے کو بھر دیں گی اللہ پاک فرمائے گا لمن شیخ من خلقی میرے بندوں میں سے بہت سے بندے ہیں جن کے اعمال صالحہ اس ترادو کو بھر دیں گے تو فرشتے متعجب ہوئے حیران ہوئے اتنا وسیع ترازو اعمال سے بھر جائے گا تب ان فرشتوں نے کہا جنہوں نے صدیاں اللہ کی عبادت کی اور صدیوں اللہ کو پکارا سجدے کی یہ نمازیں پڑھی تصریحات کی اور تحمیدات اور تمجیدات کیں وہ کہیں گے کہ سبحانہ حق محبد یا اللہ ہم تو پھر تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے یعنی فرشتے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ باتیں جو صدیوں پر محیط ہیں وہ اس ترادو کو نہیں بھر سکتی بڑا وسیع تراضو ہے آپ آسمانوں اور زمینوں کا تصور کیجئے وہ سارے کے سارے سماج ہیں ایک ہی پلڑے میں تو بھرا یہ کیسے بھر سکتے ہیں مگر اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بہت سے بندے ان کے اعمال سالح اس ترادو کو بھر دیں گے تب فرشتوں نے اپنی آجی کا اظہار کیا کہ ماہ حق الباد ہماری عبادت کو صدیوں پر محیط ہے مگر ہمیں دکھائی نہیں دے رہی کوئی اس ترادو کو بھر دے تو گویا ہم تو تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے اتنا وسیع ترادو ہے فرمایا کہ جس کی نیکیاں بھاری پڑ جائیں گے کہوا پھر عشا وہ بڑی پسندیدہ زندگی میں داخل ہو جائے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا جس کی نیکیاں بھاری بڑھ گئیں اور گناہ ہلکے بڑھ گئے کتنے بھاری اس کا کوئی تناسب مذکور نہیں ہے کتنے فیصد بھاری ہوں کتنے فیصد ہلکے ہوں ایسا کچھ نہیں ہے یہ بھی خالق کائنات کا فضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو در حسنات و سیاحت تو مرجہ حسنات و عا سیات ہی بستقالحبت خرد الخل الجن اللہ کے میزان میں نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا جس شخص کی نیکیاں گناہوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اتنے سے فرق سے بھی نتیجہ سامنے برآمد ہوگا جس شخص کی نیکیاں گناہوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئیں وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ پسندیدہ زندگی میں اس کا ٹھکانا جنت ہوگا جس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی حور و قصور سے نوازا جائے گا اور نہریں ہوں گی ہر طرح کے میوہ جات ہوں گے ہر طرح کا گوشت مہیا ہوگا اور انسان جو چاہے گا وہ کرے گا اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار اس کو حاصل ہوگا جو ہر روز ہوگا اور ایک اسپیشل دیدار جمعے کے دن ہوا کرے گا یہ ساری نعمتیں اہل جنت کو نصیب ہوں گی اور یہ انتہائی پسندیدہ زندگی حیات طیبہ اس میں کوئی نقص نہیں ہوگی کوئی خامی نہیں ہوگی ہر طرح سے مکمل زندگی اور ایک اکمل حیات ہوگی جو انسانوں کو حاصل ہوگی کوئی غم نہ ہوگا کوئی پریشانی نہ ہوگی کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے گی بلکہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہمیشہ اس گھر کو آباد رکھیں گے ان کا حسن اور جنت کی نعمتیں بڑھتی ہی جائیں گی لذتیں بڑھتی ہی جائیں گی اچھا ذائقہ بڑھتا ہی جائے گا اضافہ ہوتا جائے گا اور کوئی کمی ان کو حاصل نہ ہو پائے گی وہ امامن خفت موازین اور جس کا پلڑا نیکیوں کا ہلکا پڑ گیا ہلکا پڑ گیا گناہ بھاری ہو گئے نیکیاں ہلکی پڑ گئیں یہاں بھی وہی فرق سامنے آئے گا وہ منراجہ حق سیاد اور رحسانات ہی اس قال حبت خردل داخل جس شخص کے گناہ نیکیوں سے بھاری پڑ گئے خواب و ایک رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو تو وہ شخص جہنم میں جائے گا یہ ایک ایسی گھڑی ہے جو آخری فیصلہ کن گھڑی ہے اس سے قبل گناہ اور نیکیوں کا وزن ہو رہا شمار ہو رہا تھا اب وزن شروع ہو گیا اور وزن پر سارے فیصلے ہوں گے اگر نیکیاں گناہوں سے بڑھ گئیں خواہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ تو وہ جنتی قرار پائے گا اور گناہ نیکیوں سے بڑھ گئے خواہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ تو وہ جہنمی قرار پائے گا تو یہ اس میزان کا وزن ہے انتہائی باریک بینی کے ساتھ اور انتہائی عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میزان کو عدل کا میزان قرار دیا ہے اور عدل کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ وہ سلوک ہو جس کا وہ حقدار ہے انصاف نہیں انصاف کا معنی تو یہ ہے کہ دو شخصوں میں جھگڑا ہو کسی چیز کے بارے میں آپ دونوں کو آدھا آدھا دے کر راضی کر لیں کہ خلاف ختم کر لو آدھا تم لے لو آدھا تم لے لو قیامت کا دن انصاف کا دن نہیں بلکہ ادر کا دن ہے جس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص جس جزا کا مستحق ہوگا اسے وہی حاصل ہوگی تب یہ میزان ایک رائی کے دانے کے فرق کو ظاہر کرے گا اور نیکیاں اگر بڑھ گئیں بے ذرہ تو وہ جنتی قرار پائے گا اور گناہ اگر بڑھ گئے بے ذرہ تو وہ جہنمی قرار پائے گا جس میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہم کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں حقیر سمجھ کر چھوڑ نہ دیں اور کسی گناہ کا حقیر سمجھ کر ارتقاب نہ کریں ہو سکتا جس نیکی کو ہم چھوڑ دیں وہی نیکی قیامت کے روز اللہ کے میدان میں پلڑے کے بھاری ہونے کا ذریعہ بن جائے ہو سکتا ہے جس گناہ کو ہم چھوٹا سمجھ کر اختیار کر بیٹھیں وہی گناہ قیامت کے روز اللہ کے میزان میں گناہوں کو پلڑے کو بھاری اور بوجھل کر دے چونکہ یہ فرق بڑا دقیق ہوگا تو پھر نیکی اور گناہوں کے تعلق سے ہمیں اپنی زندگی بہت دیکھ بھال کے مسر کرنی کسی نیکی کو ہلکا نہ لیں ہلکا سمجھ کر چھوڑ نہ دیں شریعت میں ایسے مظاہر موجود ہیں جس شخص نے ایک پتھر کو راستے سے ہٹایا اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جو شخص ہاتھ والی بستی میں اپنے ایک بھائی کو ملنے جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی محبت کا اعلان فرما دیا جس فاہشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا اللہ تعالی نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا چھوٹے چھوٹے اعمال تھے مگر خالق کائنات کی رضا کا ذریعہ اور باعث بن گئے اللہ پاکہ فرمان ہے سبحان اللہ نصف المیزان بالحمد جو شخص سبحان اللہ کہتا رہے گا اس کے پورے مفہوم کی معرفت کے ساتھ اور الحمدللہ کہتا رہے گا اس کے پورے مفہوم کی معرفت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ان دو نیکیوں کے ساتھ ہی اس کے پورے میزان کو بھر دے گا اور ترازو کے پلڑے کو بھر دے گا صرف ان دو اعمال کے ساتھ ہی تو چھوٹے چھوٹے اعمال بھی کس قدر بزنی ثابت ہو رہے ہیں اللہ کے میزان میں اور کس قدر قابل قدر اور قابل جزا اور قابل اجر ہیں تو کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دیا جائے اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس کا ارتکاب نہ کیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے فرمایا کہ ان ہمارا بان ہمار ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور ان کا عذاب کسی بڑے گناہ کی بنا پر نہیں ہو رہا ان دونوں کی قبریں جہنم کا گڑا بن چکی ہیں ان دونوں پر 99 سانپ اور بچھو چھوڑے جا چکے ہیں جو ان کو ٹھنس رہے ہیں اور ڈنگ مار رہے ہیں اور ان کی زندگی کو جو برزخی حیات ہے زہریلا کر رہے ہیں ان دونوں کی قبروں کو اس قدر دبا دیا گیا ہے کہ انتہائی تنگ ہو چکی ہیں پسلی ایک دوسرے میں داخل ہو چکی ہیں شدید کرب اور عذاب میں ہیں اور یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا وجہ کیا ہے اما عہد ہوما فقان یمشی بن ان میں سے ایک چگلی کرتا تھا اور اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا دوسرا شخص اس تنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا بد احتیاطی کرتا تھا اور ہمیشہ ناپاک رہتا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عذاب قبر میں پکڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فی النار ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی بلی کی وجہ سے اس کو باندھ دیا نہ کھلایا پلایا نہ اس کو آزاد کیا وہ بھوک سے مر گئی اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا صاحب محجن جہنم میں داخل کر دیا گیا جو اپنی لاٹھی سے حاجیوں کا سامان چوری کرتا تھا حج کرنے گیا تھا اس بری لت میں گرفتار ہو گیا لاٹھی سے حاجیوں کا سامان چوری کرتا کوئی دیکھ لیتا تو کہتا غلطی سے اٹک گیا ہے اور نہ دیکھ پاتا تو اسے لے کر آ جاتا اللہ تعالی نے اسی لاٹھی کے ساتھ اس کو ٹیک لگا کر جہنم میں کھڑا کر دیا تو کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا جائے یہ معاملہ انتہائی گمبھیر ہے اور انتہائی ہاؤناک ہے تو جس شخص کے نیکیاں گناوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئیں وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا ایشا طیبہ ایشا راضیہ انتہائی پسندیدہ آرام دہ زندگی جنت کا مستقل ٹھکانہ اور جس شخص کے گناہ نیکیوں سے بھر گئے بڑھ گئے ایک رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ اس کی زندگی انتہائی خطرناک ہوگی ہاویہ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا ام کے دو معنی آتے ہیں ام ماں کو بولتے ہیں والدہ کو اور ام دماغ کو بھی بولتے ہیں عربی زبان میں یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو اس کے سر کے بل اُلٹا اور اوندھا کر کے جہنم میں گرایا جائے گا اور اس کی تفصیل اور احادیث میں موجود ہے کہ جہنم کے سر کے بل اوندھا کر کے اس کو جہن میں پھینکا جائے گا اس لحاظ سے اس ٹھکانے کو ام کہا گیا یا اس کا معنی یہ ہے جیسے بچہ اور ماں شیرخ لازم ملزوم ہوتے ہیں شیرخار بچہ اپنی ماں کے گود میں ہوتا ہے اور ماں اپنے بچے کے بغیر گزارا نہیں کر سکتی اس طرح قیامت کے دن یہ شخص اور جہنم کا یہ گڑھا لازم ملزوم ہوں گے اور کبھی دوسرے جدا نہ ہوں گے الگ نہ ہوں گے بلکہ جیسے بچہ اپنی ماں کے لیے ضروری ہے اور ماں بچے کے لیے اس طرح یہ شخص اور جہنم کا گڑا لازم ملزوم ہوں گے اور یہ شخص جہنم کے گڑھے کے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکے گا اور جہنم کے گڑھے میں اس کے علاوہ مستقل تخفیف نہ کی جائے گی تویا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے بما کا ما آپ کیا جانے یہ ہاویہ کیا ہے ناریا انتہائی گرم آگ کتنی گرم آگ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ نارو کمہاد نار تمہاری دنیا کی آگے جو جلسا کے رکھ دیتی ہے برداشت نہیں کر سکتا گرم ہوگی ستر گنا زیادہ گرم ہوگی ہو اتنی اس میں شدت اور حدت ہوگی رسول اللہ نے احساس فرمایا اس تختہ جہنم نے اللہ کے دربار میں شکوہ کیا کہ یا اللہ تورے میرے اندر اس قدر تیزی پیدا کر دی کہ میری آگ مجھے ہی کھائے جا رہی ہے اس کا میں کیا علاج کروں میری آگ مجھے کھا رہی ہے کیا اس کا علاج اس قدر تیزی اس قدر شدت اور حدت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ رمایا فادر اللہ اللہ نافا صحیح نہیں اللہ تعالی نے جہنم کو دو سانسیں دے دی اس سے قبل ایک ہی سانس تھی اور وہ سانس جہنم باہر کو کشید کرتی تھی اور باہر کو نکالتی تھی اب دو سانسیں دے دی ایک سانس چھ مہینے جہنم اندر کو لیتی ہے دوسرا سانس جہنم باہر کو نکالتی ہے فرمایا کہ جب جہنم اندر کو سانس لیتی ہے اس وقت دنیا میں سردی کا راج ہوتا ہے شدت کی سردی جہاں شدید سردی بڑھتی ہے وہاں آپ جا کر اندازہ کیجئے کتنی شدید سردی ہے اس وقت جہنم کے دباغات ناقابل برداشت ہوں گے یہ بہت دوری پر آج لیکن ان لوگوں کا ٹھکانا کیا ہوگا جن کو باقاعدہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور اس جہنم میں وہ ڈوب جائیں گے اور یہ حاوی انتہائی نیچے کا ٹھکانہ ہوگا حاویہ کا ذکر ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ حسن نے شاہ فرمایا کہ جب لوگ مر جاتے ہیں جنت میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک انتظار ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار بھی ہمارے پاس آ جائیں میرا بیٹا میرے پاس آ جائے میرا بھائی میرے پاس آ جائے چاچے ان کے محلے یا قبیلے سے کوئی شخص فوت ہو جائے اور وہ جنت میں داخل ہو تو ان سے جا ملتا ہے بڑے اشتیاق سے وہ پوچھتے ہیں ہمارے بیٹے کا کیا ہوا ہمارے بھائی کا کیا ہوا وہ جواب دو میں سے ایک دیتے ہیں یا یہ تو یہاں کیوں نہیں آیا یہاں جب نہیں آ سکا تو اس کا معنی وہ ہاویہ میں چلا گیا ہے اس حدیث میں ہاویہ کا لفظ کا ذکر ہے پھر وہ افسوس کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارا بھائی عمل نہ کرنے کی بنا پر ہاویہ میں چلا گیا ہم سے کبھی نہ مل سکے گا اور یا پھر یہ کہ وہ زندہ ہے وہ خبر دیتے ہیں کہ وہ زندہ ہے زندہ ہے تو اس کا کیا حال ہے پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ اچھا حال ہے اچھی زندگی بسر کر رہا ہے اچھا لباس پہنتا ہے کاروبار سیٹ ہے دکانیں اچھی ہیں گھر بھی ٹھیک ہے گاڑی بھی ہے سب کچھ ہے تو وہ کب ان چیزوں پر خوش نہیں ہوتے یہ کون سا سامان ہے جس پر خوشی کا اظہار کیا جائے بنگلہ ہو کاروبار ہو ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارا بیٹا یا بھائی نمازی ہے یا نہیں اللہ کا ذکر کرتا ہے یا نہیں عقیدہ درست ہوا یا نہیں ہوا ہمیں یہ خبر دو اور وہ خبر دیں کہ وہ نیک ہے سالے ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں دوسری قسم کی خبر ہو تو ان کو انتہائی افسوس اور حسرت ہوتی ہے اس حدیث میں بھی حاویہ کا ذکر ہے حاویہ کا ٹھکانے کا انتہائی بدترین جہاں پر انتہائی تہکتی آگ انتہائی گرم آگ ہوگی اگر جہنم کی وہ آگ بھی بڑی ناقابل برداشت ہوگی جو سب سے ہلکی ہوگی رسول اللہ عزم کا فرمان ہے جہنم میں سب سے عذاب اس شخص کو لاحق ہوگا جس کے قدموں میں صرف جہنم کے دو جوتے ہوں گے اور ایک اس میں جمراتان کا ذکر ہے جس کے پاؤں کے نیچے صرف جہنم کے دو کوئلے ڈال دیے جائیں گے لیکن یغلی بےما دماغ اس کا دماغ کھولے گا جوش مارے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کھولتی ہے اس طرح اس کا دماغ کھولے گا حالانکہ آگ کا کوئلہ اس کے پاؤں کو مس ہو رہا ہے باقی سارا جسم آگ سے محفوظ ہے مگر اس آگ کی تیزی ملاحدہ کیجیے اور اس کی شدت اور حدت ملاحدہ کیجیے کہ کس طرح اس کا دماغ کھول رہا ہے تو یہ ہاویہ انتہائی گرم ٹھکانا انتہائی گرم جہنم کی آگ انتہائی سخت آداد. تو یہ جہنم آزاد دہکتی آگ انتہائی گرم تو اس پوری صورت میں قیامت کے ایک مشدد کا تعارف ہے اور وہ وزن اعمال ہے جو سب انسانوں پر تاری ہوگا ہر شخص کی نیکیاں اور گناہ تو جائیں گے اور وزن اعمال کا نتیجہ یہی ظاہر ہوگا کہ نیکیاں بڑھ جائیں گی کہ گناہ بڑھ جائیں گے اگر نیکیاں بڑھ گئیں تو پھر وہ انسان کامیاب اور فائز المرحان ہے اور جنتی ہے اور گناہ بڑھ گئے تو وہ جہنمی ہوگا تو آج اس تعلق سے بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنے اعمال پر توجہ دیں اور نیکی اور گناہوں کے تعلق سے انتہائی چھان کر کے آگے بڑھیں کوئی ایسا گناہ نہ کریں جو کل ہمارے لیے معاخذے کا باعث بن جائے اور کوئی نیکی نہ چھوڑ دیں جس کا چھوڑ دینا حسرت کا باعث بن جائے ایک شخص کے آمد کے دن ایسا بھی ہوگا جس کی نیکی اور گناہوں میں ایک نیکی کا فرق ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو فرمائے گا کہ ایک نیکی تمہیں کہیں سے ملتی ہے تو لے آؤ یہ بھی ایک تفہیم کا انداز ہے سمجھانے کا انداز ہے کہ ایک ایک نیکی کس قدر قیمتی اور بھاری ہوگی اب وہ شخص میدان معاشرت میں گھوم رہے ایک نیکی کی تلاش میں اپنے باپ کی منتیں کرتا ہے دنیا میں میرا خیال رکھتے تھے ہر جسم کی سہولتیں مجھے مہیا کرتے تھے آج صرف ایک نیکی کا سوال ہے باپ انکار کر دے گا ماں انکار کر دے گی بیوی بی انکار کر دے گی بھائی انکار کر دے گا بیٹا انکار کر دے گا ایک نیکی اسے کہیں نہیں ملے گی تو محشر کے میدان میں یہ نیکیاں بڑی قیمتی ہوں گی بہت ہی قیمتی وہ شخص مایوس ہو جائے گا راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوگی اس کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہوگی وہ کہے گا میری یہ نیکی تم لے لو نئی ناکامی تو یقینی دکھائی دے رہی ہے تم یہ نیکی لے لو اس میں یہ سما ہے تاج کے اندر اب اور دونوں کو جنت میں داخل فرما دے گا اسے اس لیے کہ اس کی نیکیاں پوری ہو گئیں دوسرے کو اس لیے کہ اس نے ایک سخاوت کا اظہار کیا سخاوت تو اللہ کا فعل ہے جو شخص اللہ کی صفات کو اپناتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ حقدار ہوں اگر تو سخی ہے تو میں تجھ سے بڑا سخی ہوں اگر تم نے ایک نیکی کی سخاوت کر دی تو میں یہ سخاوت کروں گا کہ ذرا جہنم کا عذاب ٹال دوں اور تجھے ہمیشہ کی جنتی بنا دوں تو یہ نیکیوں کی قدر و قیمت ہے اور نیکیوں کی اہمیت ہے تو آج ہمیں یہ خبریں دی گئیں صرف اس لیے اپنی اس نقب العین کا تعین کریں اپنی اس حیات کو دیکھیں اور پھر گناہ اور نیکیوں کے تعلق سے اپنے آپ کو سمجھائیں کل یہ نیکیاں اللہ کے میزان میں بھاری پڑ سکتی ہیں اگر ہم کثرت سے اختیار کیے رکھیں اور اگر توجہ گناہوں کی طرف ہوگی تو یہ گناہ اللہ کے میزان میں بھاری پڑ سکتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے جہن میں ہونے کا ذریعہ بن سکتے ہیں تو ہمیں پوری طرح اس مشرق سے آگاہ کر دیا گیا تاکہ اس کو سامنے رکھتے ہو ہم تیاری کریں اور یقیناً یہ تیاری مطلوب ہے اور اس کی انتہائی ضرورت ہے اس تیاری کی انتہائی ضرورت ہے اللہ تعالی نے اس شریعت میں بڑی سماعت رکھی ہے گناہ اگر کرو گے تو اس کو ایک ہی شمار کیا جائے گا جو اس کا وزن ہوگا اسی وزن کو اس کو رکھا جائے گا نہ اس کی تعداد بڑھائی جائے گی نہ اس کے وزن میں اضافہ کیا جائے گا اس کے برخلاف اگر نیکیاں کر لو تو نیکیوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی اور وزن میں اضافہ ہو جائے گا نبی علیہ السلام کی بہت سی احادیث سے ان مظاہر کا انکشاف ہوتا ہے نبی السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا جس کے پاس ایک خجور ہے اس کے پاس ایک سائل آ گیا اس نے خجور اس کو دے دی بلکہ ایک حدیث میں آدھی خجور کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمائے کہ شاہ فرمایا اس خجور کو قبول کر لیتا ہے اپنے ہاتھ میں رکھ اس کو بڑھاتا ہے اس کو پالتا ہے یورپ بھی ہے تو ماں یورپ بھی اس طرح اس کو پالتا ہے جیسے تم اپنے کسی جانور کو پالتے ہو بکری کے بچے کو پالتے ہو گھوڑے کو پالتے ہو اس طرح خجور پلتی ہے مگر جانور کی ایک عمر ہے اس عمر تک وہ ختم ہو جاتا ہے اس کھجور کی کوئی عمر نہیں ہے یہ قیامت تک پلتی رہے گی اور بڑھتی رہے گی مثل تک حد کہ یہ کھجور بہت پہاڑ کے برابر ہو جائے گی تعداد پہلے ہی بڑھ گئی ایک نیکی دس گنا ستر گنا اور سات سو گنا اور وزن کے اضافے کا بھی ذکر آ گیا کہ قیامت تک یہ نیکی پلتے پلتے بہت پہاڑ کے برابر ہو جائے گی ایسی اگر کئی کھجور آپ دے دیں ہزاروں دے سکتے ہیں تو اندازہ کریں آپ کے میزان حسنات میں کتنا سقل ہو جائے گا اور کتنا وزن بڑھ جائے گا کتنے پہاڑ آپ کی نیکیوں کے میزان میں ڈال دیے جائیں گے نبی السلام کی ایک اور حدیث من ومن منصل فلاحات فلاحت واحد جو شخص اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لے اس کو ایک قیرات عجر ملے گا اور جو شخص اس کے دفن میں شریک ہو جائے اسے دو قیرات عجر ملیں گے جنازہ پڑھنے پر ایک قرآت اور دفن میں شریک ہونے پر دو قیر فرمایا کہ قیرات کی مقداریں مختلف ہوتی ہیں قیر بڑے بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں یہاں تعین نہیں کہ بڑا قیر ملے یا چھوٹا قیر ملے لیکن یہ فرما دے کہ اثر القیرات مسل قراتوں میں سے سب سے چھوٹا قیعت جو ہے بہت پہاڑ کے برابر ہوگا بڑے قیرات کا وطن کیا ہے یہ معلوم نہیں لیکن چھوٹا قیرات بہت پہاڑ کے برابر ہوگا ایک ارادہ پڑھ دینے پر ایک قرآب ثواب ملے گا یعنی کتنا شکر اس کے میزان میں ہوگا بہت پہاڑ کے برابر ایسے کئی جہرے پڑھنے کی نوبت آتی ہے اور کئی بھائیوں کی تدفین میں شرکت کا موقع ملتا ہے کتنے قیرات بڑھ جائیں گے اور یہ قیرات بنتے جائیں گے بہت پہاڑ کے برابر سبحان دو خصلتیں پشت پر ہلکی ہیں میزان پر بھاری ہوں گی یعنی کرنے میں آسان ہے اجر میں بہت بھاری ہوں گی جب قیامت کے روز دو خصرتوں کو تولا جائے گا بڑا ان کا وزن ہوگا دو خصرتیں کیا ہیں طول سم ایک لمبی خاموشی جو شخص خاموشی کا عادی ہو کم بولنے کا عادی ہو خاموشی کو ترجیح دینے والا ہو زیادہ باتیں نہ کرنے والا ہو تو اس کی یہ خاموشی اللہ کے میزان میں تولی جائے گی اور بہت ہی بھاری ہوگی دوسرا بلخل و الحسن اچھے اخلاق بلکہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میزان میں سب سے بھاری اخلاق حسنہ ہوں گے اور وہ حدیث آپ تقریباً سنتے ہی رہتے ہیں جس میں لاہ راحید اللہ کی گواہی ایک انسان کے گناہوں کے 99 دیوانوں پر بھاری پڑ جائے گا واقعہ معروف ہے حدیث کے آخری الفاظ یہ ہے کہ بطاشت السجلات جو اس کی گواہی ہوگی اشدوں لا لا اللہ یہ بھاری پڑ جائے گی گناہوں کے 99 خاتوں کے مقابلے میں تو اس سے آپ اندازہ کریں کون کون سی نیکیاں اللہ کے میزان میں انتہائی شکل کا باعث ہوں گی اور وزن کا باعث ہوں گی ان نیکیوں کو سامنے رکھ کے تیاری کریں اللہ نے اس دین کی سماہت ہمارے سامنے پیش کر دی ایک نیکی ساسو کی تعداد میں بڑھ جائے گی اور ایک نیکی عہد پہاڑ سے بھی زیادہ بدنی ہو سکتی ہے اور اگر تم اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مجسم بن جاؤ تمہارا چہرہ اللہ کے پیغمبر کے چہرے جیسا ہو تمہارا لباس اللہ پیغمبر لباس جیسا ہو اٹھنا بیٹھنا اللہ کے پیغمبر جیسا ہو سونا جاگنا اللہ کے پیغمبر کے سونے جاگنے جیسا ہو تم کھاؤ تو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق پیو تو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق یہ سارا کردار اور جو ہے بتا خود اللہ کے میزان میں بڑا بھاری پڑ جائے گا اللہ تعالی ایسے بندے سے خوش ہو کر اس بندے کو میسم اپنے میزان میں ڈال دے گا اور اس کا پھر وزن بڑا ہی بھاری ہوگا اور اس کی دلیل مسعود کی حضیث رضی اللہ عنہ جو ایک درخت میں چڑھے مسوا توڑنے کے لیے صحابہ کو ان کی ٹانگیں دکھائی دیں صحابہ ان کو دیکھ کر ہنس پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مذاق کو بھانپ گئے میرے اس عظیم صحابی پر مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کی ٹانگوں پر ہنسا جا رہا ہے رسول اللہ نے جن ٹانگوں کو اس طرح ہے کہ عبداللہ جو اللہ کے بےحمبر کے سب سے زیادہ مشاعرے تھے ان کی کوشش ہوتی کہ اٹھے تو اللہ کے پیغمبر کی طرح بیٹھے تو اللہ کے پیغمبر کی طرح ٹیک لگائیں تو اللہ کے پیغمبر کی طرح کھائیں تو اللہ کے پیغمبر کی طرح پئیں تو اللہ کے پیغمبر کی طرح چلیں تو اللہ کے پیغمبر کی طرح رکیں تو اللہ کے پیغمبر کی طرح ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نوٹ کرتے اور ویسا بننے کی کوشش کرتے اللہ ان کو میزان حصناک میں ڈال دے گا ان کی نیکیوں کے ساتھ ساتھ ان کے جسم کا وزن بھی کیا جائے گا اور صرف دو ٹانگیں ہی بہت پہاڑ سے بھاری ہوں گی جبکہ ایک عزیز میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کا تعارف کرا ہے بڑا پھیلا ہوگا اور بڑے ان کی ظاہری جو جسہ ہے متاثر کن ہوگا مگر ان کو اللہ کے میزان میں ڈالا جائے گا تو ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا تو ایک سنت کا بڑا وزن ہے دو سنتے رہتے وہ ہاتھ جو اللہ رب العزت کی حفاظت میں مصروفی عمل رہتے انہیں تو لا جائے گا تو کیا ان کے وزن بیٹھے گا تو سماحت بے شمار ہیں اس سورہ مبارکی نے ایک مشہد ہر دل کو چیخ کے, رکھ چیر کے رکھ دے گی اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی اس دن جو آخری نتیجہ ہے اس مقام پر ظاہر ہوگا بزر اعمال کے موقع پر خالق کائنات کا ترازو ہوگا بہت وسیع بہت ہی بڑا اس رازوں کی حیبت بڑی خوفناک ہوگی ایک ایک پروڑا اتنا وسیع ہوگا کہ ساتوں آسمان زمین اس میں سماج ہے اس کو دیکھ کر کیا بنے گی کیا بیتے گی ان میں اعمال تو جائیں گے لہذا اس تیاری کی دعوت دی گئی ہے اللہ کے بیمبر کے حدیث میں سماجیں موجود ہیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تیاری کیجیے اور دیکھے ایک نیکی اس کی کیا قدر و قیمت بنتی ہے اللہ کتنا قدردان ہے اپنے بندوں کی نیکیوں کا چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان کو بڑھا کر کتنا اس کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے سات سو گنا تک اس سے بھی زیادہ جہاں چاہے اور وزن کتنا بڑھا دیتا ہے کہ ایک نیکی بہت پہاڑ اور اس سے بھاری بن جاتی ہے گناہ کی مقدار وہی رہتی ہے اور تعداد بھی وہی رہتی ہے جو وزن ہے گناہ کا وہی رہتا ہے جو تعداد ہے وہی رہتی ہے یہ اس دین کی سماحت ہے اور اللہ رب و عزت کا فضل ہے جو انسانوں کو حاصل ہے عمل کی ترغیب عمل کی دعوت ہے آؤں کی طرف آؤ آو گناہوں کو چھوڑو تو موجود تو اللہ رب العزت کے دین میں یہ برکت اور سماہت عمر گرپر کے گنا ایک بار کی توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں جبنا آدما ان کا مادہ نہیں بر جاؤ تھا نہیں لبا اللہ میرے ساتھ <واس> پکارنا میرے ساتھ وابستہ ہو کسی درگاہ کے ساتھ نہ ہو کسی درگاہ کو نہ پکارے کسی زندہ اور مردہ کو نہ پکارے جب بھی پکارے مجھے جب بھی کائم کرے, کرے اس وقت اور مجھے کوئی پرواہ نہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھونے لگے اتنا ڈھیر بن جائے ثم پھر تو مجھ سے استغفار کر لے لاف کا تیرے ایک بار کے استغفار سے معاف کر دوں گا, گا. بلا ابالی کوئی پرواہ نہیں ہے میرے لیے کوئی چیز بڑی نہیں اور کوئی کام مشکل نہیں ہے اس قدر سماحتیں موجود ہیں تو میزان کی اس منزل کے لیے تیاری کیجیے اور تیاری کے اس شریعت نے بھیا کر دیے سماہتے ہمارے سامنے آ گئی آج اسے عزم کریں. توبت کا, صاحب کا, بد سے توبہ کرنے کا اور آئندہ ہر نیکی کے مدخل میں جانے کا اور اس کو اختیار کرنے کا یہ کامیابی کا راستہ ہے اور مذکور ہے صرف ایک بات سامنے رکھی جائے اللہ تعالیٰ اعمال کو گن کر بھی نتیجہ ظاہر کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اعمال کو تولے گا بھی اعمال کو گنے گا تاکہ گنتی کے اعتبار سے بندوں پر یوم سات کی حجت قائم ہو جائے اور آج وزن ہو رہا ہے تاکہ وزن کے اعتبار سے بھی لوگ سمجھ جائیں اور اللہ کا عدل قائم ہو جائے گنتی اس لیے ہوگی کہ دیکھیں کہ اعمال پورے ہیں یا کمی ہیں نمازیں پوری پڑیں روزے پورے رکھے کہیں کہ پیسہ ادا کیا چھپا لیا کچھ پوری گنتی ہوگی اور اب تولا اس لیے جا رہا ہے کہ دیکھا جائے گا ان, ان کا وزن ان کا جو اصل معیار ہے وہ بھی قائم ہے یا نہیں تو پوری ہے بعض لوگ پوری گنتی کرتے ہیں بلکہ گنتی کے ساتھ ساتھ اضافہ بھی کرتے ہیں صرف فرض نماز लोग رمضان کے روزے ہی نہیں بلکہ نوافل نفر بھی ادا کرتے ہیں فرضی سکاط ہی نہیں بلکہ बल्कि کا بھی ڈھیر لگا دیتے ہیں تو گنتی تو پوری ہوتی ہے है बल्कि میں में इजाफा भी होता है یہ دیکھا देखा گا میزان رکھ کر کے معیار کیسا ہے اور میزان کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ اخلاص تھا اللہ کے بیگمبر کی سنت کی تباہ تھی یا نہیں اگر نیکیوں کے ڈھیر موجود ہے مگر اخلاص سے خالی ہے اخلاص ہے مگر سنت کی تباہ سے خالی ہے تو میزان خود ان نیکیوں کو نکال کے باہر پھینک دے گا اور وہ کسی پوی اور کسی وزن کے قابل نہ ہوں گے اس میزان میں یہ دو چیزیں خاص طور پر چیک کی جائیں گی کہ مخلص تھا یا نہیں بندہ اور ساتھ ساتھ سنت کا متبعہ تھا یا نہیں تھا تو اگر یہ دو چیزیں موجود ہوئیں تو اخلاص اور پیغمبر اسلام کی سنت اس میزان کو بھاری کر دیں گی اب یہ دیکھیے پہاڑ سے بھاری اور یہ انسان اپنا وزن عہد پہاڑ سے بھاری پائے گا اللہ کے میزان میں تو یہ میزان کا مقصد ہے نہ اخلاس نہیں ریا کاری ہے تو سب برباد ہوں گی یہ نیکیاں پوری ہیں مگر پیغمبر اسلام کی طباع سے خالی ہیں نمازیں پوری پڑھیں مگر نماز کا طریقہ اللہ کے پیغمبر کی سنت سے خالی ہے روزے پورے رکھیں مگر رودے میں کہیں نہ کہ برد کا ان سر شامل ہے حج کرنے کیا تھا مگر حج اللہ کے پیغمبر کا طریقے سے نہیں کیا بلکہ اپنے مذہبی جو طور و طریقے ہیں اور خاندانی طریقے ان کے مطابق کیا تو یہ حج فضول ہے نمازیں بیکار ہیں رودے برباد ہیں کوئی ان کا وزن نہ ہوگا لہذا اعمال کی تعداد کا تقاضا یہ ہے کہ اعمال کی گنتی پوری کرو اور اعمال کے وزن کا تقاضا یہ ہے کہ اعمال کے معیار کو سامنے رکھو انتی بھی پوری ہو پورے اخلاص کے ساتھ اور پیغمبر اسلام کی سنت کی اتباع کے ساتھ یہ چیزیں اگر حاصل ہو جائیں تو کل قیامت کے بعد بڑی آسانی ہوگی ہر طرف کامیابی ہوگی اور اللہ کی مدد اس کا فضل شامل حال ہوگا اللہ بھاغ توفیقرماد اقول اقول حال بس تخر اللہ بآر دعوانا ان الحمدللہ رب العلوم